ہم بابیششم افیال <سؤال> جیسے ایک شیشان بہت کھرکھرا ہونا اخشوشنا یخشوشنو اخشیشانن ہوا مخشوشن الامر منو اخشوشن ونہ ہی انو لا تخشوشن کسی جگہ تے ائے چاہے اگے الاخلیلاک کپڑے کا پرانا ہونا اخلیلاک کپڑے کا پرانا ہونا میں اب ہوں کہتا ہوں اخلاق لو کہتے تھے اخلاق اخلاق لفظ نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے اخلاق ہوتا ہے اخلاق. وہی اخلاق کے معنی پھر وہی ہوتے ہیں کپڑے کا پھاڑنا ٹھیک ہے یا اس طرح پرانا ہونا. اخلاق تو کیا ہوتا ہے اخلاق لفظ ہوا کرتا ہے تو یہ اخلیق آ گیا کپڑے کا پرانا ہونا تو دیکھیں دا اب وہ کیسے ہوگا اخلی لعب. اخلو لکا تخلو ہے آگے آپ کے پاس اب کیا لکھا ہوا ہے الم لیلاج لکھا ہوا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے الم لی لکھا ہوا یہ الاملی لح لکھا ہوا جی میں یا حائے ہاں ہونا چاہیے نا واؤ آئے گا ہاں واؤ لکھی ہوئی ہے کسی کے پاس واؤ تو نہیں لکھی ہوئی کسی کے پاس کاف تو نہیں لکھا وہ کاف کاف املی لاک تو نہیں لکھا ہوا کاف املی لاک یہ دیوغا الاملیلاح حال ٹھیک ہے ملہم ملہم مثلا جس نمک کے استعمال کرتے ہیں تو الاملیلاح پانی کا کھاری ہونا یعنی پانی کا کھارا ہونا تو یہ کیا ائے گا ان لولہ یملولہ املیلاحن فهو مملولہن الم رومن املاح للہ ولن تملوہ لہ اچھا آگے آگے, آگے الْإخری راک الْإخری راک کپڑے کا پھٹ جانا الخری کا پھٹ جانا اخرا رقا یخرا کن فو مخرور المرورک ون تقرور یہ اس طرح اس کی زان چلے گی اخرا رکا یخرا اخریرا کن اسی گردانے آپ نے سب تصویریں یاد کرنی ہے اور اس کو سنانا بھی ہے اور پیچھے جو رہتے ان کو بھی مکمل کریں کل والا جو ہے اس کو کب مکمل کریں گے ذرا ہمت کریں اور یہ کام کریں وجہ یہ ہے کہ جب کریں گے تب ہی کچھ ہوگا صبح اور یاد کرنے کے لیے میں ہے نا آپ یاد کرنے کے لیے آپ کہنا مشکل اگر ہے تو انور اشرفیہ پکڑے اور اس میں سے جو ہے اس کو دیکھیں جہاں مشکل اسے دیکھ لیا ایک دفعہ کی محنت ہے میں بار بار یہ کہتا ہوں ایک دفعہ کی محنت ہے بس بار بار کی محنت نہیں ہے ایک دفعہ کی محنت ہے وہ ہو گیا تو انشاءاللہ شاء ٹھیک ہو جائے چلو یہ جی, ٹھیک ہے پھر بس آج نہیں انشاءاللہ انشاء پھر باقی کل کریں گے السلام علیکم <سلام> اللہ <سلام> <سلام> <سلام> وائٹ ہے